نور سن چودہ سو پینتیس میں ہجری کی تیسویں مبارک شب کی مبارک ساعتیں اور اس میں ہونے والی جو رحمتیں اور برکتیں ہیں یہ لوٹنے والے لوٹ رہے ہیں اور ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ امید لگائے ہوئے ہیں التجا کرتے ہیں مولانا وجل کے کرم سے کہ رمضان کی مبارک گھڑیوں کی میں رحمتوں کی جو برسات ہے انشاءاللہ شاء اللہ از ہمیں بھی یہ تر کرے گی آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح کی برکتیں حاصل کرنے کی خوب خوب دعائیں کیجیے اور مدنی چینل کے ساتھ رہیے کیونکہ مدنی چینل الحمدللہ با برکت مواقع کو مزید برکت بنانے کے لیے شریعت متحرہ کے مطابق علم دین کے موتی لٹاتا اور نیکیوں کی ترغیب دلاتا ہے اور الحمدللہ جو مدنی چینل کے ساتھ نبھاتا ہے تو اس معاملے میں تو دیکھا یہ گیا ہے کہ الحمدللہ نیکیوں کی طرف اس کا دل مائل ہو جاتا ہے حز معبول ہم اسٹارٹ لیں گے آج کے پہلے مدنی پھول سے جو ہم بزرگان دین کے اور بعض اوقات حدیث مبارکہ سے بعض اوقات آثار صحابہ سے ہم حاصل کیا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضوان اللہ تعالی آج کا جو فرمان عالی شان ہے وہ حضرت حامد لفاف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد پاک ہے اللہ کے ولی ہیں اور چار ایسی, ایسی ای چیزوں کی طرف یہ ہماری توجہ دلا رہے ہیں کہ شاید ہر شخص ہی ان کا طالب ہوگا اور اس کے حصول کے لیے کوششیں کرتا ہوگا اور خصوصاً مغربی معاشرے میں بھی یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ساری زندگی اس کے پیچھے دوڑتے دوڑتے دوڑتے دوڑتے, دوڑتے وہ جو ہے تھک کر چور ہو جاتے ہیں اور سم ٹائمز حاصل نہیں کر پاتے شیطان کے دیے ہوئے لوژنس اینڈ ڈلیوژ کی وجہ سے یعنی سراب اور دھوکے کی وجہ سے وہ بس بھاگتے رہتے ہیں اور ہمارے یہاں بھی الحمدللہ تعلیمات اسلام کی برکت ہے بہت ساری وہ کیفیات نہیں ہوتی جو ہم وہاں دیکھتے ہیں لیکن ہمیں نفس کو ٹولنا ہے دو غور کرنا ہے کہ کسی نہ کسی حد تک اس معاملے میں ہو سکتا ہے ہم بھی مبتلا ہوں تو ہم اگر اس پر اس فرمان کو عالی شان کو غور سے سن لیں گے دل کے قانوں سے تو انشاءاللہ عزوجل ہماری جو ڈائمینشنل چینج ہے نا سمت متعین ہونا جہت متعین ہونا یہ اس کے حوالے سے بہت پیارا متنی پھولے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں ہم نے چار چیزوں کو چار چیزوں میں تلاش کرنا چاہا چار چیزوں کو چار چیزوں میں تلاش کرنا چاہا لیکن ہم راستے سے بھٹک گئے پھر ہم نے ان مطلوبہ اشیاء کو دیگر چار میں پا لیا یعنی سمپلی سپیکنگ چار چیزیں ان چار چیزوں میں ڈھونڈ رہے تھے ان میں نہیں ملی ان میں ملی یعنی سمجھ تو رہے تھے یہاں سے ملیں گی لیکن بعد میں انکشاف ہوا یہاں نہیں ملتی یہاں ملتی ہیں وہ چار چار چیزیں کون سی ہیں اور کہاں ڈھونڈ رہے تھے اور کہاں ملنی, ملتی ہیں تو اس کی تفصیل یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ہم نے مالداری کو مال میں تلاش کرنا چاہا ہم بھی ظاہر مالداری کو مال میں ہی تلاش کرتے جنرل پرسپشن تو یہی ہوتا ہے تو ہم نے مالداری کو مال میں تلاش کرنا چاہا لیکن اسے کناٹ میں پایا ہرد والا غریب اللہ اتفر. وہ مجھے یاد آ رہا ہے بزرگ کا جو ہے فرمان کوئی حاضر ہوا تھا اشرفیوں کی تھیلیاں پیش کی اور کہا حضور یہ لیجئے تو مطلب اس کو سمجھانے کے لیے اللہ والوں کا انداز ہوتا ہے تو فرمایا کہ لے جا مجھے اس کی حاجت نہیں ہے تو کہا حضرت لے لیں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا کہا تجھے اور مال کی حاجت ہے اس نے کہا ہاں بھر تو رکھ لینا تم غریب تو تو ہے مجھے تو نہیں چاہیے جس کو مال چاہیے ہوتا ہے وہی وہ غریب ہوتا ہے تمہیں مال چاہیے تو اور تم رکھو اپنے باغ مجھے کیوں دے رہے ہو تو وہ یعنی ظاہری طور پر ان کے پاس زہر و جواہرات کی دینار کی دھرم کی دھرائم کی کثرت نہیں تھی دی لیکن دیکھیں نا کتنا پیارا مدنی پھول دیا کہ تمہیں اور مال چاہیے نا تو تم رکھو تمہ, تم غریب ہو تمہیں مال چاہیے مجھے تو چاہیے ہی نہیں میں غنی ہوں یہ کناب تھی ان کے پاس باقی وہ اللہ تعالی نے ان کو ایسی صفت دی تھی اللہ اللہ ہمیں بھی اللہ تعالی نصیب کیا آگے چلیے کہتے ہیں ہم نے راحت کو سربت میں ڈھونڈا ہر شخص شاید چاہتا ہی ہوگا کہ مجھے راحت مل جائے آرام سکون مل جائے سروت میں ڈھونڈا یہاں نہیں ملی کہاں ملی لیکن اسے مال کی کمی میں پایا جنرلی اسپیکنگ جو مالدار ہوتے ہیں نا ان کے سامنے جو پرابلمز آئی ہوتی ہیں نا مال سنبھالنے کی مال کو مینج کرنے کی اس کا انتظام انصرام سنبھالنے کی اس کی لین دین کی،, کی یہ بھی ٹینشن ہوتی ہے ٹینشنوں میں ٹینشن ٹینشن ٹینشن میں ان کے جلدی بال بھی اڑ جاتے ہیں سفید بھی ہو جاتے ہیں بہرحال تو یہ ایک فیکٹر ہے کہ بہت زیادہ مال کی فکریں پالنے سے بھی بعض اوقات ڈپریشن وغیرہ اور اس طرح کی ترکیبیں ہو جاتی ہیں بلکہ نادان ایسے بھی ہوتے ہیں شروع میں اپنی صحت برباد کرتے ہیں مال کے حصول کے لیے پھر اتنا سارا مال آ جاتا ہے صحت چلی جاتی ہے پھر اس مال کو خرچ کرتے ہیں صحت کو حاصل کرنے کے لیے نہ یہ ملتا ہے نہ یہ ملتا ہے پہلے یہ دے کے یہ لیا پھر بعد میں یہ دے کے یہ لیتے ہیں تو سوچنا چاہیے آگے چلتے ہیں ہم نے لذت کو نعمتوں سے حاصل کرنا چاہا شاید ہمارا درج عمل بھی یہی ہے ہم بھی یہ لذت حاصل کرنی ہو نعمتوں کے پیچھے ہی بھاگیں گے ہم نے لذت کو نعمتوں سے حاصل کرنا چاہا لیکن اسے تندرستی میں پایا صحت میں پایا اللہ اکبر اللہ نصیب کرے یہ واقعی بہت بڑی نعمت ہے تندرستی اور یعنی مثال ہے بہت ساری جسم پر ہم نظر دوڑائیں گردے ہیں صحیح کام کر رہے ہیں پھیپڑے سب صحیح چل رہا ہے دماغ ہے اپنا دل دھڑک رہا ہے ہم سو رہے ہیں پھر بھی ریگولر کام کر رہا ہے اچانک صبح اٹھے مارد اللہ پتہ چلے گردہ فیل اللہ اکبر جگر کام نہیں کر رہا پتہ نے مسئلہ کر دیا پھیپڑے میں کچھ ہو گیا ہے کتنی بڑی نعمت ہے یہ اللہ سکتا ہم نے رزق کو زمین میں تلاش کیا بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں ادھر جا رہے ادھر جا رہے او یہ, ہاں یہ میں اپنے حساب سے عرض کر رہا ہوں کیسی بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور مطلب ہلا کے رکھ دیتے ہیں ہمارا بس نہیں چلتا ہاں ایک ملک ہے ماشاء ہمارے اسلامی بھائی مفت اسلامی مدنی ہے کہہ رہے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک بھاگتے ہیں ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں تو ہم نے رسک کو زمین میں تلاش کیا کرنا بھی چاہیے یہ محنت کا انکار نہیں کر رہے ہیں. یہ بات ہے مدنی سوچ کی توقل کی ہم بعض ان بعض ایسی یعنی کہ سراب ہوتے ہیں ایسے دھوکے ہوتے ہیں شیطانی دھوکے ہوتے ہیں کہ ان کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ہم گناہ کے کاموں میں پڑ جاتے ہیں ناجائز کاموں میں پڑ جاتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں ہماری ان ایفرٹ کی وجہ سے یہ, یہ, یہ ہو رہا ہے اور اگر ہم تبکل کرتے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے اور ان مدنی سوچوں کو اپنے ذہن میں ڈال لیتے اور شریعت مظاہرہ کے دی بتائے ہوئے طریقے پر چلتے تو کیسی کرم کی بارشیں ہوتی کیا اللہ والوں کے ہاں وسط نہیں رہی ان کے ہاں برکت نہیں رہی اللہ والوں کے ہاں برکت نہیں ہوگی تو اور کہاں ہوگی تو بہرحال ہم نے رسک کو زمین میں تلاش کیا لیکن اسے آسمان میں پایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مدنی سوچ ہمیں نصیب کرے کی دولت نصیب کرے مال کی کمی ہمیں اس کی نعمت اس کا, اس کا بھی احساس ہو کہ دنیا آخرت میں ہمارے لیے راحت کا سامان بن سکتی ہے جو تندرستی کی نعمت ہے ہمیں اسے عطا کرے اور آسمان سے جو رزق نازل ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالی اس میں ہمارے لیے برکت رکھے ہم اب اپنے مدنی مذاکرے کی جو تیاریوں کا سلسلہ ہے اسے آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں گے ہماری تو جناب مدنی چینل کے مدنی عملہ پہنچا ہوا ہے اوبی وین لے کر پنن والا ضلع جہلم پاک ہمبلی کابینہ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے کی برکت سے میرا جیوگرافیکل نالج بھی اچھا خاصا بڑھ رہا ہے اور ڈونگا بونگا اور پنن والا اور کھاریاں تو میٹھیاں نہ جانے کون کون سے علاقے مجھے یہ سلسلہ کرنے سے ان کے بارے میں علم ہو گیا ہے چلیں جی آئے پونن وال ضلع جہلم پاک ہمبلی کابینہ ہے اور انٹرنیٹ کے ذریعے ہم لوگ ہیں جامپور ضلع راجن پور پاک تخاوی کابینہ میں مدنی عملہ یہاں پر بھی پہنچا ہوا ہے ماشاءاللہ اللہ اور دعوت اسلامی کے ذمہ داران نے بھی یہاں خوب غلغلہ مچایا ہوگا اور دھوم ڈالی ہوگی تو پہلے تو میں ڈائریکٹر صاحب سے پوچھ لوں کہاں لے کر جا رہے ہیں ہمیں پونن والا پنن والا والے اسلام بھائی تیار ہیں چلیں جی پونن والا چلتے ہیں ملائی ہمارے اسلامی بھائیوں کو بزریا مدنی چینل مدنی چینل کے ناظرین سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری آواز حاضر ہو رہی ہے اسلامی بھائی کی بارگاہ میں نہیں آ رہی آواز نہیں آ رہی میرا خیال ہے کہ آپ لوگ وہ ترکیب بنائیں میں انشاءاللہ شاء تعالیٰ کنٹینیو کرتے ہیں جیسے ہی ہمارا رابطہ ہوتا ہے تو ہم ہمارے اسلام بے ایفرڈ تو کر رہے ہیں ماشاءاللہ نظر تو آ رہے ہیں یہاں پر تو انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ از ان کے یہاں ہم رزاک اللہ و خیرن ان کے یہاں جاتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے جہاں جامپور ضلع راجنپور یہ کنیکٹیویٹی اسٹیبلش ہو گئی یہاں پر لنک اچھا اچھا چلیں ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ از آپ لوگوں کو جزائے خیر دے آپ لوگ ایفٹ کرتے رہے آج یہ التجا کرنا چاہوں گا مستطرف ایک بک ہے اس میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ سوچا تھا یہ آپ سے شیئر کروں گا ایک صاحب تھے وہ جا رہے تھے ڈیزرٹ میں انہی کا بیان ہے تو وہ چلتے چلتے ظاہر صحرا تھا جنگل بیاں بان تھا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک خیمہ ہے اور وہاں کچھ بس آبادی سی نظر آئی تو اس طرف چل پڑے کہ چلیں پیاس لگی ہے پانی وغیرہ اور اتنی سفر کر رہا ہوں ٹریولنگ کر رہا ہوں تو یہاں سے کچھ پانی یا کھانے کا کوئی بندوبست ہو جائے گا اور عرب معاشرے کا ذکر ہے اور عربوں میں مہمانوں کا جو, جو عزت اور احترام اور جو مہمان کی جو ویلیو ہے اس معاشرے کے اندر یہ آپ پرانا جو ٹریڈیشنل نظام ہے اس کی تحت آپ یہ سوچ کر اس واقعے کو سمجھیں تو بہت ایزیلی سمجھ میں آئے گا آپ جب یہ وہاں جاتے ہیں تو وہاں ایک خاتون ہوتی ہیں اور جب وہ دیکھتی ہیں کہ ایک مسافر ہے اور ایک مہمان ہے اس طرح سے آیا ہے تو یعنی پہلے پوچھتی ہیں کہ کون ہو کیوں دستک دے رہے ہو تو بتاتا مسافر ہوں ٹریول کر رہا ہوں یہاں جو ہے نا دیکھا تو آیا ہوں تو وہ بہت خوش ہوتی ہیں کہ مہمان آیا ہے اور زہر نصیب آئیے تشریف رکھیے چل تو یہ وہ جو بھی خاطر روازوں کا متا ہے سامان وہ ان کی جو ہے نا ان کو دیتی ہیں تو کہا اتنے میں میں کھانا کھا رہا تھا تو ایک مرد آ گیا جب مرد آیا تو اس نے پوچھا کہ اپنی جو تھی خاتون کی یہ کون ہے کہا یہ مسافر ہے مہمان ہے یہاں آیا تھا تو میں نے اس کو پانی کھانا وغیرہ جو ہے وہ دیا ہے تو وہ کہنے لگا تم مہمان ہو تو ہمارا مہمان سے کیا کام مہمان آیا ہو تو ہم کیا کہہ مہمان ہو یوں اس نے گستاخانہ اور بڑے عجیب غریب انداز سے اس طرح کی ترکیب بنائی اب یہ جو کا اس اس طرح کی نے باتیں کی کہ میرا تو میں تو بدمزہ ہو گیا اور میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ وہاں سے میں چل پڑا آگے کچھ دور میں نے ٹریولنگ پھر کی کچھ سفر میں نے اور کیا کچھ وقت گزرا تو پھر مجھے دوبارہ ایک اور ڈیزرٹ کے اندر ایک اور خیمہ نظر آیا اور وہاں بھی آبادی کے آثار نظر آئے اور میں وہاں جب پہنچا تو وہاں بھی, بھی میں نے ایک خاتون کو پایا اور دستک وغیرہ یعنی جو ہوتا ہے دینے کا مخاطب کرنے کا سلسلہ اس نے پوچھا کہ کون ہو یہاں کیوں دستک دیتے ہو کیوں آئے ہو کہاں مسافر ہوں اور یہاں سے گزر رہا تھا تو آبادی دیکھی تو یہاں چلا آیا تو کہنے لگی مسافر ہو مہمان ہو تو ہم, ہم کیا کریں تو, تو ہمارے لیے اس میں کیا ہے ہو گئے تو مسافر اپنی جگہ پر ہو گئے اس قسم کے اس نے بھی کلمات دیے تو یہ سٹ پٹا گئے یار یہ کیسی خاتون ہے یہ کس طرح سے کس انداز سے بات کر رہی ہے بہرحال کہا ابھی یہی میں جانے لگا تو وہ ایک جو ہے نا صاحب تشریف لے آئے جو اس کے شوہر تھے بڑے میٹھا انداز بہت شینی کلامی اور الیک سے سلیغ کوئی پوچھا کیا معاملہ ہے تو بتایا مسافر ہوں یہاں سے گزر رہا تھا تو آبادی دیکھی آپ کا خیمہ دیکھا تو اس جانب چلا آیا کہ کچھ پانی وغیرہ کا بندوبست ہو جائے گا پی لوں گا کھا لوں گا تو وہ بہت اس نے جو ہے ویلکم کیا اور بٹھایا اور جو ہے نا کھانے کے سامان جو تھا وہ رکھا پانی پیش کیا تو اب یہ کھا رہے ہیں تو ان کو کل کا واقعہ یاد آیا کہ کل جو تھا وہ ایسا ہوا تھا اور جو وہ خاتون تھی وہ مہمان نواز تھی اس کا شور جو تھا نا وہ اسی قسم کی جو ڈائلگ تھے نا یہی بھول رہا تھا اسی سے ملتے جلتی زبان میں بات کر رہا تھا اور آج یہ ہے کہ یہ جو خاتون ہے یہ وہ اس مرد جیسی ملتی جلدی زبان میں بات کر رہی ہے اور یہ جو اس کا شوہر ہے یہ اس کی ملتی جلتی اس عورت کی ملتی جلتی زمانے بات کر رہا جی تو یہ اس کو کل میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا اور آج میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے ریورس ہو رہا ہے تو یہ سوچتے سوچتے ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. تو وہ آبزرو کر رہے تھے وہ جو صاحب تھے انہوں نے پوچھا کیا بات ہے کیوں مسکرا رہے ہیں آپ تو کہنے لگیں کہ جو ہے وہ مجھے نا کل کا واقعہ سنایا کہ یہ, یہ ہوا ہے اور اس وجہ سے مجھے پرانا واقعہ سن کر مجھے مسکراہٹ جو ہے نا مجھ پر تاری ہو گئی مجھے بتایا گیا مفتی صاحب لائن پر ہے awesome. اچھا اچھا اچھا ٹھیک ہے میں واقعہ پورا کر لوں پھر اس طرح جاتا ہوں انشاءاللہ تعالی تو وہ یعنی کہ تو وہ جو شخص تھا میزبان جو تھا وہ مسکرانے لگا اس نے کہا اصل میں پتا بات کیا ہے کہا وہ جو کل جس خیمے میں آپ گئے تھے نا ٹریول کر رہے تھے اور جس خیمے میں آپ گئے تھے وہ جو مرد اور خاتون سے ملے تھے وہ خاتون اصل میں میری بہن ہے اور یہ جو میری گھر والی ہے نا یہ اس, یہ اس کی بہن یعنی <سؤال> کہ بٹا سٹا یوں سمجھ لیں سمپلی اسپیکنگ ہمارے یہاں یعنی میری جو گھر والی ہے وہ اس شخص کی بہن ہے جسے کل آپ کی ملاقات ہوئی تھی اور جو اس کی گھر والی ہے وہ میری بہن ہے تو وہ شخص کہنے لگا کہ اچھا دیکھو خاندان کا کتنا اثر ہوتا ہے کہ یہ جو بہن بھائی ہیں ان کی انداز میں شیریں کلامی ہے کتنی مٹھاس ہے کتنا انداز اور مہمان نوازی ہے اور انہوں نے کس انداز سے جو ہے وہ مہمان کا آنا اتنا مبارک سمجھا اتنا اللہ تعالی کی رحمت سمجھی اور بڑھ بڑھ کر خدمت کرنے کا جو ہے یہ کام انداز ان کا تھا اور دوسری طرف یہ جو خاتون ہے اور وہ جو اس کا کل بھائی تھا ان کا کیسا انداز تھا ملے جلے الفاظ تھے ملے جلے جملے تھے اور یہ کیسے عجیب و غریب سمجھ رہے تھے اپنے آپ کو مہمان کی آمد کو کیسا عجیب سمجھ رہے تھے گویا کہ مصیبت سمجھ رہے تھے کہ یہ کہاں سے آگیا گیا گئے ہو تو کیوں آئے ہو ہمارے ہاں تمہارا کیا کام ہے اور اس طرح کی گستاخانہ اور بد اخلاقی والی ان کی زبان تھی تو بدنی پھول یہ ہے کہ جو خاندان اور فیملی ہوتی ہے اس کی جو عادات انداز کلچر روایات جو ہوتی ہیں ان کا آنے والی جنریشن پر بھی بہت گہرا اثر ہوتا ہے اس پر ہم آگے مزید بھی مدنی پھول لیں گے ڈسکس کریں گے ان شاء اللہ تعالی عز و مفتی صاحب بھی لائن پر ہیں اور ہمارے اسلام بھائی بھی لائن پر ہیں <سؤاللہ> پہلے مفتی صاحب کی خدمت میں حاضری دے دیں پھر ان کو جو ہے وہ مفتی صاحب بھی لائن پر ہیں تو چلیں پہلے میرا خیال ہے ہم اس سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں آپ کا سوال اور دارالافتا اہل سنت کا جواب <سؤال> <سؤال> رمضان، رمضان،, رمضان،, رمضان،, رمضان،, رمضان،, رمضان،, رمضان،, رمضان رمضان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آہلن اہلن مرحبن مرحبن کیا حال ہے مفتی صاحب خیریت سے ہیں الحمد للہ ہر آپ سنایا الحمد للہ کنحال رمضان المبارک کی تاکرات تیسری شب مبارک شب آپ کو مبارک ہو مفتی صاحب خیر مبارک مفتی اس مبارک شب میں مبارک علم دین حاصل کرنے کی جو نیکی ہے مبارک مبارک برکتوں سے بھرپور اس کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ اجازت دیں تو آپ کی خدمت میں سوالات پیش کیے جائیں جی جی لبایک جی پہلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں بڑھائیے اور میں بھی دیکھوں آج کے پہلے کالر کون ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام محمد سلمان جی جی محمد سلمان اختاری سردار آباد سے رفت کر رہا ہوں حضرت سیدنا علیجول المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے نام مبارک کے بعد کرم اللہ تعالی وجہ الکریم لکھا اور پڑھا جاتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ دیگر صحابہ کرام علی مردوان کے ساتھ ربی اللہ تعالی اور ان کے ساتھ عام طور پر کرم اللہ تعالیٰ کریم پڑھا جاتا ہے اس کی وجہ ارشاد فرما دیجئے اللہ خیرہ آمین آمین جی مفتی صاحب یہ نیچرل کوشن تو آتا ہے نا جب مطالعے میں یہ ربی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے آئے اور ان کے نام نامی اس میں گرامی کے ساتھ کرم اللہ تعالی وضہ الکریم کے مبارک الفاظ لکھے ہوں تو کوئی خاص وجہ ہے ان کی شخصیت مبارکہ میں کرم اللہ وضرا الکریم کا معنی ہے اللہ تبارک مطالعہ ان کے کو بخشے ان کے چہرے مبارک کو بخشے بخشے دیکھا بے شک تو رضی اللہ تعالیٰ کو جو دعا ہے جی جی اس دعا بھی یہ معنی شامل ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے تو یقینی طور پر اسے عزت بخش دی جاتی ہے مقام فضل بخش دیا جاتا ہے مقام جاتا ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی مقام ہی نہیں ہے لیکن کیا ہے کہ ایک عرب جو ہیں وہ ان کے مختلف انداز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہاتھ بول کر پورا جسم بڑھا لیتے ہیں چہرہ بول کر پورا جسم اڑا لیتے ہیں لیکن یہاں پر یہ سوچے کہ علماء بیان کیا امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ نے بیان سُنایا کہ حرت مرتضیٰ المتضرم اللہ وجہ القدیم نے کبھی کتوں کے سامنے سجدہ نہیں کیا اپنا سر نہیں جھپایا اپنا چہرہ نہیں صحیح, صحیح تو اس بنا پر جو ہے بطور خاص ان کے ساتھ یہ دعا, دعا جملہ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے اور پوری عمر پہ مسلمہ جو استعمال کرتے چلے آئیے صدیوں سے استعمال کرتے چلی آئیے آپ کے اس شرف اور کی بنیاد پر یہ استعمال جاتا ہے مرحمن مرحمن ماشاءاللہ معلومات سے بھرپور جواب ہے نیکسٹ کوشچن پیش خدمت ہے جی السلام علیکم و اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں لاہور سے عبداللہ بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ بینکوں میں جو پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مختلف منصوبوں میں سرمایہ کاری کریں گے تو یہ شریعت کے اعتبار سے جائز ہے یا نہیں اوکے جیسے کیا فرماتے ہیں یہ جو سچویشن پیش کی ہے ہمارے اسلام بھائی نے اس کے بارے میں بینکوں میں جو بھی پیسہ لوگ رکھ دیتے ہیں تو ظاہر بات تو کوئی بھی شخص لے گا وہ رکھے گا سود پر بھی پیسے اداروں کے علاوہ وہ بھی اپنے جیب میں اصل داروں مزار یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا کرنے کا طریقہ ہے ٹھیک ہے تو کنورشل نے جس طریقے پر نفع دیتے ہیں اس پہ سود ہونے میں کچھ شبہ نہیں ہے اور دیگر جو بینک ہیں ان میں بھی کئی ایسے مقامات ہیں جس پر ہمیں ٹرفزات ہیں لیکن کمرشیل ڈیپلومنٹ یہ نظام ہے یہ سوچ پر مشتمل ٹھیک نیکسٹ کو میں عبد المالک بول ہوں نہیں کر میرا سوال یہ ہے کہ کیا متقف احتکاف میں بیٹھ کر سگریٹ پی سکتا ہے او سگریٹ پی سکتا ہے اگر ایک سگریٹ نوشی کا عادی ہے موتی صاحب اور اس نے احتکاف کرنا ہے تو اب وہ کیا کریں یہ بھی اشارت سرما دیجئے گا جی لبائی میں بیٹھ کے سگریٹ نہیں پینی چاہیے okay. اور اس کی بہت ساری خرابیاں ہیں hmm. مطلب پیدا ہوگی اب وہ مسجد میں جا کر بھی پیے گا تو منہ میں بو ہے اور پھر مسجد میں جس کی عادت ہوگی تو وہ بار بار منہ کی جو ہے بو ذہن نہیں کرے گا صحیح ہے موت سگریٹ پینے کی اجازت نہیں ہے ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ماشاء اللہ مخصر پھر یہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں نا ایک لحاظ سے تو یہ جو مبارک نیکی الحمدللہ یہ سگریٹ نوشی کی عادت ترک کرنے میں بھی معاون ثابت ہو سکتی ہے دیکھ لیں ہے. ہو سکتا ہے بعض لوگ پھر اللہ اکبر اللہ اکبر نہیں ان شاء اللہ کی ترغیب اور تحویز جو ہوگی جب دل میں یہ پیدا ہو جائے یہ انشاءاللہ شاء اللہ خیر منتقل مطلب جو ہے وہ دیکھا ہے میں نے کہ بہت برداشت کرتے ہیں اور ججک بھی ہوتی ہے اور لوگ کیا کہیں گے تو اچھی جو ہے وہ کے لیے بھی بھی نا؟ جی ہاں اللہ نگرانی شکرہ الحمد للہ تشریف لے آئے ماشاء جواب چلنے تھے مفتی صاحب کا جی لبا مفتی صاحب فرما رہے تھے آپ ملفوظات جاری رکھیں جو پورا ال... ماشاء اللہ نیکسٹ کوشچن پلیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد سہیل اختاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں جی میرا سوال یہ ہے کہ آج کل آئے دن سی این جی وغیرہ کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو مجھے یہ پتہ کرنا ہے کہ اگر ہم بسوں کی چھت پہ سفر کرتے ہیں تو برابر سے گاڑیاں گزر رہی ہوتی ہیں ان کے اوپر آیت کریمہ وغیرہ کوئی آیت وغیرہ بھی لکھی ہوتی ہے اس سے ہم بےد بھی وغیرہ کوئی وہ تو نہیں ہوتا کوائٹ ڈفرینٹ کوشچن ماشاء اللہ یہ ہمارے اسلامی بھائی نے اور ان کی ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں ایک خصاصیت بھی ہے جی وہ کیا فرماتے ہیں یہ جو انہوں نے سچویشن جو یہ صورتحال سامنے رکھی ہے آپ کے شریعت متحرہ کی کیا مبارک تعلیمات ہیں देखिए آبی ہونے یا نہ ہونے کا دار و مدار ہے عرف کے اوپر ٹھیک ہے عرف مینس میں مطلب کہ ایک عام جو سوچ ہے معاشرے کی اس کے اوپر ہے ٹھیک ہے کہ وہ کس کس کو جو ہے وہ قابل تازیم سمجھتا ہے کس کو بے ادبی سمجھتا ہے صحیح صحیح جیسے مثال کے طور پر میرا گھر ہے اپنا اسٹوری ٹھیک ہے اور میرے برابر میں جو ہے وہ ہے ڈبل اسٹوری اب hmm. میرے گھر دل... میں رکھے ہوں گے وہ سڑیوں پہ چڑھتے ہوں گے برابر والے تو کیا ہوتا ہوگا یا چلے سال یہ تو مثال تھوڑی سی دور کی ہے لیکن فلیٹ کے اندر میرا گھر نیچے ہے اور اوپر دوسرا فلیٹ بنا ہوا ہے اس سے سارے معاملہ چل رہے ہیں اور میرے گھر میں ہے وہ پانچ شیٹ بھی رکھے ہوئے ہیں وہ سلیک رکھے ہوئی ہے چونکہ اس طریقۂ کار کو بے آدگی نہیں سن جاتا اور اس کے اندر جی جی میں آپ کو مثال دوں خانہ کعبہ کی خانہ کعبہ قابل تعظیم جو ہے وہ مقام ہے الحمد للہ اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے اب خانہ کعبہ کے ارد گرد جو مسجد ہی کی عمارت ہے جی جی وہ اچھی بنائی گئی ہے مطلب hmm. رش کی بنیاد پر جو ہے وہ دو تین منزلہ بنائی گئی ہے اور رش کے اندر جو ہے وہ نوازے جاتے تھے وہاں پر تو وہ بظاہر اونچے بھی ہو جاتے ہیں لیکن اسے بے ادبی کوئی نہیں کہتا اور یوں کوئی ایک بس پر جا رہا ہے اور دوسری سواریوں پر جو ہے وہ آیتیں لکھی ہوئی ہیں تو ان دوسری سواریوں پر لکھی آیتوں کی بنیاد پر اس بس پر چڑھنے کو روکا نہیں جائے گا ہمارے اس کے اندر اسے بے ادبی نہیں سمجھا جاتا ٹھیک ٹھیک اللہ یہ اور سوال چلائیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خالد فاروق انجم اطاری بات کر رہا ہوں لاہور سے جو ایسے بزنس میں لگائے ہوئے ہیں اس کو ایک سال کا عقتہ نہ پورا ہوا ہو تو کیا اس پہ زکاط واجب ہے اور زکاط دینے کے لیے جو بھی کاروبار کرتے ہیں اس میں ایک سال کا عرصہ ہونا ضروری ہے یا زکاط جب مرضی دے سکتے ہیں اس کے لیے برانڈانی رہنمائی سنائی جائے جی خیب فرمائیے رہنمائی سری رہنمائی ایک سوال کے اندر تین چار سوالات آ رہے ہیں جی جی پہلی بات تو یہ کہ جو رقم دی ہے بزنس کے لیے مطلب اپنے پارٹنر کو دی ہے تو بزنس کی نوعیتیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے بعض کام ایسا ہوتا ہے کہ اس میں پیسہ لیا اور سارا انویسٹ کر دیا پینک سے ہمارے تجارت خرید لیا تو رقم جو ہے وہ پوری کی پوری محفوظ ہوتی ہے ممکن ہے کہ کوئی ایسا کام ہو کہ انہوں نے ابتدا کی ہو دکان میں فرنیچر میں پیسے لگے ہوں جو ہے وہ لیبر میں خرچ ہو گئے ہوں ٹرانسپورٹ میں خرچ ہو گئے ہوں تو پہلے تو یہ اپنے بزنس پہ چیک کریں وہ کیا ہے اور اس بزنس میں اس وقت اسٹیٹس کیا ہے قابل زکوٰۃ کی اس, اس میں کیا کیا ہے مطلب کیش ہوگا وہ قابل زکوات ہے مال اجازت ہوگا وہ قابل زکات ہے جو لوگوں نے پیسے دینے ہیں ان کے وہ قابل زکوٰۃ ہیں جو انہوں نے دینے وہ مائنس کریں گے تو ایک تو یہ تفصیل انہیں دیکھنی پڑے گی دوسری یہ ہے کہ سال پورا ہو گیا تو یہ بارہا بیان کیا گیا ہے کہ ہر چیز پر سال پورا ہونا نہیں دیکھا جاتا نصاب کا سال کب پورا ہوا یہ دیکھا جاتا okay, okay. ہے یعنی صاحب نصاب ہونے کے بعد اگر کوئی صاحب نصاب نہ ہو تو وہ تو اندازہ لگائے ہے کہ hmm. جی اس تاریخ کو میں صاحب نصاب ہوا اس کے بعد سال پورا ہوا ہے لیکن جو پہلے سے صاحب نصاب ہو وہ اپنے نصاب کے سال کے دن اس کو زکاط نکالنی ہے اس کے پاس جو بھی قابل زکات چیزیں موجود ہیں وہ دیکھے کہ سولہ تاریخ کو میرا نصاب کا سال پورا ہو رہا ہے اگر یہ مطلب سارے لوگ بولنا شروع کرتے نصاب کا سال نصاب کا سال تو میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ ختم ہو جائے تو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ سال کے بعد زکاس سال کے بعد زکاس تو اس سے پیسے بھی اور زیادہ مطلب سے لوگوں سے پھیلی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے اور ہمارے لیے بھی ان برکتوں سے حصہ رکھے آمین آمین ان شاء اللہ آنے والے دنوں میں بھی آپ کے ملفوظات سے اور شرعی جوابات سے رہنمائی کا سلسلہ رہے گا اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے دونوں جہانوں میں آباد رکھے جزاک اللہ خیرانحسن الجاء السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ وبرکاتہ ایسا ابھی آج اتفاق ہے کہ وہ پنن والا پونن وال ضلع جہلم یہ اسلام بھائی ابھی انتظار کر رہے ہیں کافی دیر سے پہلے ان سے کنیکٹیوٹی اسٹیبلش ہو نہیں سکی تھی ویڈیو آ رہی تھی لیکن آڈیو جو تھی اس میں ہمارے اسلام بھائی ایفرٹ کر رہے تھے تو الحمدللہ وہ کامیاب ہو گئی ہیں کوششیں یہ بھی ہیں اور اب ہمیں ہم یہ بھی مشتاق ہیں کہ آج آپ نے بھی ظاہرہ مدنی پھول جو لینے ہیں دینے ہیں اطاف فرمانے ہیں اس کے بھی ہم مشتاق ہیں لینے کے تو آج آپ ایسا مضمون ہے میرے پاس جی جی طالباً اس, اس, اس کے متعلق معلومات حاصل کرنے میں ہر ایک کا بھلا اور فائدہ ہے لبایک یہ تو آپ نے اور تجسس دیدار کر دیا ہے اور شوق کو جو ہے جسے کہتے ہیں کہ ہوا دینے کی ترکیب بنا دی ہے ماشاءاللہ ہم میرا خالق ہے کہ انگوش ہو کر ہمیں سننا چاہیے لبایک لیکن پہلے وہ آپ نے ان کو جو کھڑا کیا ہوا ہے ان کو بٹھانا دیں اللہ اکبر اللہ اکبر آپ کی سواب دیپ لیجا نہیں جن کو آپ نے وہ انتظار گاہ میں لیا ہوا ہے الشد و من من الموت اللہ اللہ الارشد و من الموت موت سے بھی زیادہ شدت رکھتا ہے انتظار کی تکلیف یہ محاورہ ہے جی جی تو انتظار بہت عجیب ہوتا ہے اور پھر کیمرے کے سامنے کھڑے رہ کر انتظار کروانا اس کے بعد اس کو اونیر بھی نہ کرنا یہ تو درست نہیں ہے ہتھا رات ہے عبادت کی رات ہے ہم جہاں دیگر عبادات بجا لاتے ہیں نماز واقعی عبادت ہے قرآن کی تلاوت عبادت ہے علم دین سیکھنا سکھانا یہ بھی عبادت ہے بہت ساری عبادات کی قسم ہے لیکن ایک بہت پیاری عبادت ہے وہ ہے مسلمان کا جی خوش کرنا رائٹ کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ جس جس کو اہمیت حاصل ہے وہ مسلمان جی خوش کرنا ہے ماشاءاللہ اللہ آپ نے نیت عطا فرما دی باتوں باتوں باتو میں مجھے تو چلے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ملائیے بھائی کنن والا سے وعلیکم السلام و اللہ جی بھائی جان مدنی مذاکرے کے غلغلے ہیں الحمدللہ تاک رات میں آپ کو نصیب ہوا ہے مدنی مذاکرہ اور علم دین کی خدمت کے حوالے سے آپ کے اور آپ نے آپ کے اسلامی جب بھائیوں نے بھائی خوب ایفرٹ کی ہوں گی جی ہم چاہیں گے کہ جلدی جلدی آپ دا ہمیں دا اپنی نیتوں کا اظہار فرما دیجئے اور پھر ہم علم دین حاصل کرنے کے لیے مزید موتی چننے کے لیے نگران شورا کی بارگاہ علی میں حاضر ہو جائیں الحمد الحمدللہ یکم رمضان سے ہمیں اطلاع ملی ہے جی جی الحمد الحمدللہ اس دن سے جو ہے وہ مختلف ذرائع سے اسلامی بھائی جو کوشش کر رہے ہیں بیان کے ذریعے اور درس کے ذریعے الحمدللہ جی جی ماشاءاللہ جی جی تیس دن کے قافلوں کی کیا ریل پہل ہے چاند رات سے انشاءاللہ اللہ جی انشاء اللہ اے بھی، تیار رہے ہیں ماشاء جی اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے محنتوں میں آپ کی کوششوں میں برکتیں عطا فرمائے ہمیں بھی دین کا کام اخلاص اور استقامت اور تیزی سے کرتے رہنے کی توفیق رفیق ادا فرمائے نیتیں کر لیجئے تیاریوں میں بھی مدنی مذاکرے کی شرکت کی نیت کر لیجئے مدنی مذاکرے میں بھی آخر تک رہنے کی نیتیں کر لیجئے اور ترویج دین اور علم دین کی شاعت میں اپنا حصہ ڈالنے کی نیتیں کر اور چلیے نگران شعرا کے مدنی پھول سنیے اور دل میں بسائیے اصل میں میرے سامنے اس وقت قرآن پاک کے بارہویں پارے جی جی کی جو پہلی آیت ہے اس کا یہ حصہ ہے وما امام دتن فل اور دی اہ رسکوا اللہ رسقا ترجمہ کنز و اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے کرم پر نہ ہو تو اللہ یہ جو قرآن پاک کا جو ارشاد ہے جی جی مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے تفسیر نعیمی دین کی ہے اور دا پورے قرآن کی بھی تفسیر موجود ہے تفسیر نور العرفان جی ہاں اس میں یہ فرماتے اس کے تحت کہ زمین پر چلنے والے کا اس لیے ذکر فرمایا نا کہ زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جی جی زمین پر چلنے والے کا اس لیے ذکر فرمایا کہ ہم کو انہی کا مشاہدہ ہوتا ہے ہم ان کو دیکھتے ہیں اچھا نظر آتے ہیں ٹھیک ہے ورنہ جنات وغیرہ کو بھی رب تعالی ہی روزی اطاف بے شک بے شک کتنی خوبصورت بات اچھا اس کی رزاقیت صرف حیوانوں پر منحصر نہیں اللہ اللہ پھر جو جس روزی کے لائق ہے اس کو وہی ملتی ہے کیا بات ہے کتنی صورت بات ہے میرے متی چنل کے ناظرین بھی فیضان مدینہ کے حاضرین بھی اور تمام اسلامی باد ذرا توجہ کریں فرماتے ہیں کہ بچے کو ماں کے پیٹ میں اور قسم کی روزی ملتی ہے سبحان اللہ ٹھیک پیدائش کے بعد دانت نکلنے سے پہلے اور طرح کی کیا بات ہے اور بڑے ہو کر اور طرح کے اللہ روزگی تا فرماتا ہے اتنی خوبصورت بات تھی مجھے بہت, بہت, بہت, بہت, بہت اچھی لگی بڑا پیارا یہ ایک انداز ہے سمجھانے کا مفتی صاحب کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بندے کو واقعی توکل ہونا چاہیے اعتماد ہونا چاہیے بھروسہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے کیا خوب فرمایا اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کاروں پر نہ ہو غالباً حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ وزر فرماتے ہیں کہ تف ہے اس شخص پر جسے جس اللہ تعالی کے وعدے پر بھی اعتبار نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے یہ مطلب جیسے قرآن پاک میں ذمہ عطا فرمایا یہ اس کے کرم سے ہی یہ سب کچھ ارشاد ہوتا ہے کہ یہ زمین پر جو جاندار ہے جو چلنے والا ہے کوئی ایسا نہیں جس کا رسک اللہ نے اپنے ذمے کرم پر نہ لیا ہو <سطور> तब اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسک عطا فرماتا ہے جی اور اس رزق کے مختلف انداز ہیں ٹھیک ہے لیکن ہماری حوث ہماری مطلب غفلت ہماری بے توجہی ہماری جہالت اور اس کو جو نام دیں آپ جی کہ انسان رزق پانے کے لیے اللہ کے نافرمانی اختیار کرتا ہے یعنی اللہ رزق دینے والا ہے رزاق ہے ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں بے شک کہتے بھی ہیں دکان پہ لکھا بھی ہوتا ہے جی جی ہے نا کیلنڈروں پہ بھی لکھا ہوتا ہے اور لگاتے ہیں اللہ خیر و رازقین رازی انا لکھے ہوتے ہیں گلے کے پاس لگانے اور اندر میں سود کا کاروبار ہو رہا ہوتا ہے رشوت کا کاروبار ہو رہا ہوتا ہے حرام روزی کمائی جا رہی ہوتی ہے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر رزق دینے والا ہے اس کے باوجود بھی ہم سے ناجائز اور حرام کام نہیں چھوٹتے رسک اللہ نے دینا ہے راستے دو ہمارے سامنے ہوتے ہیں ایک راستہ وہ جو کامیابی کا راستہ ہے حلال کا راستہ ہے سیب راستہ ہے باقی راستہ ہے ایک وہ راستہ جو حرام کا راستہ ہے جہنم کا راستہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ناکامی کا راستہ ہے اعشاث ناکامی کے منہ دیکھتا ہے تو میں آپ کی فرص بڑھانے کے لیے مزید کچھ عرض کرتا ہوں وہ ہیں حلال روزی کے بارے میں میرے آٹا صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچ ہیں اچھا ماشاء اللہ سب سے زیادہ پاکیزہ کھانا وہ ہے جو اپنی کمائی سے کھاؤ ماشاءاللہ اللہ باپا کی زیارت بھی ہمارے سامنے ہو رہی ہے الحمد للہ اور دوسری حدیث بے شک اللہ تعالی مسلمان پیشہ ور کو دوست رکھتا ہے تیسری حدیث جس سے مزدوری سے تھک کر شام آئے اس کی وہ شام شام مگ فیرت ہو چوتھی حدیث پاک کمائی والے کے لیے جنت ہے اور پانچ پانچواں فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کچھ گنا ایسے ہیں جن کا کفارہ نہ نماز ہو نہ روزے نہ حج نہ عمرہ اللہ اللہ ان کا کفارہ وہ پریشانیاں ہوتی ہیں جو آدمی کو تلاشے معاش حلال میں پہنچتی ہیں ساتھ ہی ساتھ ایک اور بھی مدنی پھول بیان کروں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ حلال روزی کمانا کھانا اور کھلانا نصیب فرمائے لکم حلال کی جو برکت ہے نا وہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مسلمان جب حلال کھانے کا پہلا لکما کھاتا ہے اس کے پہلے کے گنا معاف کر دیے جاتے ہیں اور جو شخص طلب حلال کے لیے رسوائی کے مقام پر جاتا ہے اس کے گناہ درخت کے پتوں کی طرح جھڑتے ہیں بابا میں یہ مدنی پھول آپ کے عطا کا رسالے حلال طریقے سے کمانے کے پچاس مدنی پھولوں سے بیان کر رہا ہوں کاش کہ یہ رسالہ پڑھنے کی ہم سب کو سعادت نصیب ہو عادت نصیب ہو اس میں حلال روزی کمانے کے شرقی اقامات بھی لکھے گئے اور حرام روزی سے بچنے کے بھی طریقے لکھے گئے تو میرے مٹھو پیارے سہماجیوں اس رسالے کو ضرور بھی ضرور طلب کیجیے تاکہ ہم اپنے آپ کو حلال روزی کمانے والا بنائیں اور حرام روزی سے خود کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں اللہ آمیر اہل سنت غالباً نیتوں کی طرف جی ہاں جیارک تو مبارک, جی مبارک چلی گئی سویرے میٹھی پیارے استعمال بھائیوں یہ تھی حلال لکمے کی فضیلت جی اب حرام روزی کے بارے میں بھی کچھ سن لیجیے ٹھیک ہے اس میں بھی چار ادیس بیان کرتا ہوں چار فرامعین مصطفیٰ مرحبا ایک شخص طویل سفر کرتا ہے جس کے بال پریشان بکھرے ہوئے ہیں اور بدن گرد آلو یعنی اس کی حالت ایسی ہے کہ جو دعا کرے وہ قبول ہو وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب یا رب کہتا ہے دعا کرتا ہے مگر حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام پینا حرام لباس حرام اور غذا حرام پھر اس کی دعا کیوں کر مقبول ہو یعنی اگر قبول دعا کی خواہش ہو تو قصب حلال اختیار کرو تو یہ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیو یقیناً مستجاب داوات بننے کا بھی مدنی پھول حدیث میں موجود ہے جب تم مستجاب دعوت بننا چاہتے ہو یعنی کہ تم مستجاب دعوت کا مطلب جس کی دعا قبول ہوتی ہو تو اپنے رزق کو حلال کر لیجئے اپنے روزی کو حلال کیجئے جتنے بھی اسلامی بھائی اس دیکھ اور سن رہے ہیں چاہے فیدان مدینہ میں ہیں یا ہمارے مدنی چینل پہ ہیں یا دوسرے مقامات پر جمع ہے آڈیو کے ذریعے سن رہے ہیں یا ویڈیو کے ذریعے سن رہے ہیں آپ کا جو بھی کاروبار ہے یقیناً کوئی نہ کوئی رسک کا ذریعہ ہم نے اختیار کیا ہوا ہوتا ہے چاہے وہ جاب کے ذریعے ہو کمیشن کے ذریعے ہو خواہ وہ سیٹ بن کر آپ کما رہے ہوں یا کسی بھی طریقے سے آپ کما رہے ہوں کوئی نہ کوئی ذریعہ ہمارا عموماً آمدنی کا ہوتا ہے جو ہم کرتے ہیں اس میں بعض اسلامی بہنیں بھی کمانے کا ذریعہ اختیار کرتی ہیں تو جو بھی کمانے کا ذریعہ ہم نے اختیار کیا ہے خواہ وہ پرائیویٹلی اختیار کیا ہے یا کسی وف کے ادارے سے اختیار کیا ہے یہ بات جاننے کی اشد ضرورت ہے کہ ہمارا جو ذریعہ آمدنی ہے ہمارے پاس جو نوٹیں آتی ہیں جو آمدنی آتی ہے جو ارننگ ہے ہمارے وہ شرعی پوائنٹ آف ویو پر لیگل ہے یا نہیں ہے حلال ہے یا نہیں ہے جائز ہے یا نہیں ہے کیونکہ رزق کا پاکیزہ طیب حلال یہ بہت ضروری ہے عبادت کا انصار اور بہت سارے معاملات کا انصار ہمارے رزق پر ہے یہی یہی نوٹیں جس سے ہم اناج خریدتے ہیں یہی اناج جسے جس پکا کر ہم کھاتے ہیں یہی اناج جو, جو کھاتی ہے عورت تو اس کا دودھ بنتا ہے اور پھر اسی سے اس کا بچہ دودھ پیتا ہے اب اس کی تاثیر اچھی پڑتی ہے بری پڑتی ہے جو بھی ہے جیسا رسک ویسی تاثیر کا بھی اندیشہ رہتا ہے تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں برائے کرم اپنے رزق کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایک لکما ایک سکہ بھی میرے مال میں حرام کا نہیں آنا چاہیے اس لیے مزید ایک حدیث بیان کرتا ہوں لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی پرواہ بھی نہ کرے گا کہ اس کے چیز کو کہاں سے حاصل کیا ہے حلال صحیح آرام سے تیسری حدیث جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اگر اس کو صدقہ کرے تو مقبول نہیں خرچ کرے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں اور اپنے بات چھوڑ مرے تو جہنم کو جانے کا سامان ہے اللہ تعالیٰ برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا اللہ اللہ اپنے بات اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا ہاں نیکی سے برائی کو مٹاتا ہے بے شک یعنی ناپاک کو خبیص نہیں مٹاتا چوتھی حدیث جس نے عیب والی چیز بے کی یعنی بیچی اور اس ایب کو ظاہر نہ کیا وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی میں ہے اور فرمایا کہ ہمیشہ فرشتے اس پر لائن کرتے ہیں جس طرح لکمائے حلال کی میں نے آپ کو برکت بیان کی لکمائے حرام کی نقصت بھی سنی ہے کہ آدمی کے پیٹ میں جب لکمائے حرام پڑا تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لانت کرے گا جب تک اس کے پیٹ میں رہے گا اور اگر اسی حالت میں یعنی پیٹ میں حرام رقمے کی موجودگی میں موت آ گئی تو داخل جہنم ہوگا تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے, پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین جو رسالہ میں نے ابھی آپ کو بیان کیا حلال طریقے سے کمانے کے پچاس مدنی پھول یہ رسالہ مقتد المدینہ سے ہدیتن حاصل کیجیے ہر ایک گھر کے اندر یہ رسالہ ہونا چاہیے جی کون سی میں آپ کا رسک حلال ہو سکتا ہے کون سی میں آپ کا رسک حرام ہو سکتا ہے اس کی کئی صورتیں امیر اہل سنت نے ہمیں لکھ کر دی ہیں مدینہ مدینہ یہ فقی جزیات ہیں بار شریعت فتح رضویہ اور بزرگوں کی کتابوں سے حوالے ہیں پھر خود ان کے اپنے تجربات پھر ان کا اپنا ایک انداز اس رسالے کے اندر موجود ہے سرکاری ملازمین جو ہیں یہ بھی طوری توجہ کریں کہ بعض اوقات دو گورنمنٹ جاب اسی لیے کرتے ہیں کہ راستے نکل آتے ہیں تھوڑے سے وہ نکل آتے ہیں گیٹس نکل آتے ہیں اور ان کو طریقے مل جاتے ہیں کہ وہ کوئی اور حاضری لگا دیتا ہے نہ خود کہیں اور چلے جاتے ہیں ساری چیز ہوتی ہیں اور ان کو پوچھنے والا نہیں ہو تو یہ نہ دیکھیے کہ وہ پوچھ رہا نہیں پوچھ رہا یہ دیکھیے کہ میرے پیٹ میں ایک کی حرام کا لکما چلا گیا تو دنیا اور آخرت میں کس قدر بربادی کا سامان ہے تو میں امید کرتا ہوں تمام اسلامی بھائی متی چلنگ کے ناظرین اس رسالے کو ضرور بھی ضرور حاصل کریں تاکہ ہم اپنے رس کو اپنی آمدنی کو اپنے مال کو حلال ذریعے سے استعمال کرنے میں کامیاب ہو سکیں فلو الحبیب توبو اللہ. اللہ. اللہ تعالی علی محمد آج بھی کچھ متکین کے تاثرات امید رکھے ہوں گے جی جی ہاں اچھا دکھانے کے ناظرین کو حاضرین کو لبائک. جی پیش کیجیے جی، پیش خدمت محتقی فیم کے تاثرات میں تیس دن کے اعتقاف کے لیے حاضر ہوا ہوں الحمدللہ للہ کی برکات سے مجھے سیکھنے کو ملا ہے اللہ پاک کے کرم سے اے الحمدللہ ماما شریف سے جانے اور زار شریف رکھنے کی بھی نیت کی ہے محمد مسباق و رحیم اتاری سے تیس دن کے احتقاف میں آیا ہوں یہاں سے ماما شریف کی بھی نیت کی ہے اور مدنی ماحول سے بھی وابستہ ہوا ہوں اور مجھے یہاں کر پتہ چلا کہ دعوت اسلامی کا کام کتنے اور کتنی تیزی سے پھیل رہے ہیں مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے اور رہے گا مدنی چینل کی وجہ سے ہم نوجوان آج اتنے نوجوان ہزاروں کی تعداد میں نوجوان مسجدوں کی زینت بنے ہیں کل تو مسجد میں اتقاف کے لیے چند لوگ ہی ہوتے تھے وہ بھی دس دن کے اتقاف میں بہت کم لوگ اتقاف کے لیے حاضر ہوتے تھے لیکن آج تیس دن کے اطکاف میں مسجدیں بڑی پڑی ہیں اور ہم لوگوں نے یہاں پر فرائض علوم سیکھے ہیں جو کہ ہمیں باہر اس چیز کا بالکل اندازہ ہی نہیں تھا جب سے مدنی چینل دیکھنے شروع ہوا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے دوبارہ میری اس طرف آنے کا دل ہوا اور میں دعوت اسلامی میں شامل ہو گیا آپ دعا کریں کہ میں دوبارہ دنیاوی طرف نہ جاؤں دین کی خدمت میں لگ جاؤں میں مانڈوی کے ملک بازو والے گاؤں سے میں نے کے ات کب کے لیے آیا ہوں یہاں پہ فیضان مدینہ میں اور یہاں پہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے ہم کو نماز کا طریقہ سکھایا جاتا ہے اس میں ہمیں بہت مزہ آتا ہے مدنی قاعدہ بھی سکھایا جاتا ہے اس میں ہماری بہت ساری رہنمائی ہو جاتی ہے نماز کے احکام سے زردل بھی چلتا ہے اس میں بھی ہماری بہت رہنمائی ہو جاتی ہے حضرت میں اجمیر شریف سے مانڈوی میں اعتکاف میں آیا ہوں مدنی ماحول ہے اور یہاں کے جو لوگ ہیں بڑے میٹھے ہیں اور یہاں بہت اچھی اچھی باتیں رہنے کا طریقہ اپنے ماں سے بات کرنے کا طریقہ نماز پڑھنے کا طریقہ کون کون سی سراخ چاخو کب کیسے پڑی جاتی ہے سب طریقہ بتایا جاتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے سیکھنے کو ملتا ہے رمضان یہاں پہ رکھنے کا بڑا مزہ آتا ہے بڑا لطف ملتا ہے اتار کرنے میں شیری کرنے میں نعت پڑھنے میں نعت سننے میں تقریر بیان جو بھی ہے سیکھنے کو ملتا ہے بہت سنتیں سکھائی جاتی ہیں امامے کی سنت ہماری زندگی ساٹھ برس کی ایسے ایسی نکل گئی اور یہاں ہم کو بہت سے خوشی حاصل ہوئی ہے بہت سے اچھا لگتا ہے اب اس میری ساٹھ برس کی زندگی میری چالیس برس کی زندگی میری پچاس برس کی زندگی ایسے ہی گزر گئی اب جو اتقاف میں بیٹھے ہیں جنہوں نے واقعی کوئی لینے کی کوشش کی جنہوں نے کچھ فوائد حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن ان کے اپنے تاثرات اپنی جگہ پر ہیں لیکن ظاہر ہر کوئی تو اتقاف میں ہے ہی نہیں ہر کوئی تو یوں آتا نہیں ہے لیکن سیکھنے کے بعد اس بات کا احساس بعض اوقات ہوتا ہے کہ میری پچاس سال کی چالیس سال کی ساٹھ سال کی زندگی یوں ہی گزر گئی تو اب یہ کہ ایسے شخص جو اس وقت اگر ہمیں دیکھ اور سن رہے ہوں ان کو یہ احساس کیسے پیدا ہو کہ ان کی پچاس سال ستر سال کی زندگی کیسے گزر گئی تیس سال یہ چالیس سال کے بعد تو ان کو پتا ہے جو ایک عمر کا ایک حساب کتاب ہے تو یہ جو ڈھلتی عمر ہے اور اس میں بھی جو ہماری جہالت دور نہیں ہوتی اس کا احساس نہیں ہو پاتا اس کے لیے کیا ارشاد فرماتے آپ یہ بھی ایک شہادت کی بات ہے کہ چالیس سال یا پچاس سال کی عمر میں احساس ہو گیا کہ ہماری زندگی گزر گئی ورنہ مرنے کے بعد سبھی کو پتا چل جائے گا مرنے کے بعد کچھ ہو نہیں سکے گا تو اب بھی احساس ہو گیا یہ غنیمت ہے شہادت ہے اور سبھی سب کو علم دین حاصل کرنا چاہیے اپنے اپنے دائرے میں لے کر ارتکاف ہی کے ذریعے لازم نہیں ہے بہت سارے ذرائع ہیں جن سے آدمی اپنے فرائض علوم حاصل کر سکتا ہے مطالعہ کرے علماء کی صحبت اختیار کرے دعوت اسلامی کے اجتماعات مدنی قافلوں مدنی انعامات وغیرہ کے ذریعے بھی ترکیبیں بنتی ہیں تربیتی کورس ہوتا ہے مدنی کورس بارہ روزہ مدنی کورس ہے جو ذمہ دار ہیں اپنے مبلغین وغیرہ یہ اکتالیس دن کا مدنی قافلہ کورس کریں یہ کچھ کریں گے تو ہوگا پھر اللہ توفیق دے جن کو تو وہ آٹھ سال کا در نظامی کریں تو انشاءاللہ شاء آپ کو یہ لگے گا لگے گا کہ اب میں انسان بن گیا ورنہ ہماری زندگی جس طرح گزر رہی ہے وہ بعض اوقات جانوروں کو شرما دے ایسی حرکتیں ہو جاتی ہیں یہ کتنی قسمت کی بات ہے پاپا کہ آج ہمارے اس نوجوان طبقے کو مسجد میں آنے اور بیٹھنے اور سیکھنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے ورنہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ساٹھ سال ستر سال پچپن سال پچاس سال کے جو بعض اسلامی بھائیوں کے تاثرات ہم دکھاتے ہیں کہ ہماری زندگی یوں گزر گئی ہمیں احساس اب ہو رہا ہے تو ان کی باتیں آج ہمارے نوجوان کے لیے کس قدر سبق اور عبرت لینے کا ذریعہ ہیں میرے سامنے بابا ایک حدیث ہے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علی علیہ وسلم نے اشاد فرمایا اللہ تعالی اس بندے کو معذور رکھتا ہے جس کی موت پیچھے کر دی گئی حتہ کہ اسے ساٹھ سال تک پہنچا دیا مفسر شی حکیم العمت مفتی احمد یار خان رحیمی رحمت اللہ تعالی اس حدیث پاک کے تحت کہ مختلف مطالب میں اس ایک مطلب یہ بھی لکھتے ہیں اس حدیث پاک کے تحت یعنی جو برا آدمی پے کی وجہ سے زیادہ عبادت نہ کر سکے ذرا بڑی توجہ کے ساتھ یہ خصوص میرے نوجوان اسلامی بھائی جو دنیا بھر میں دیکھ اور سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نہ فرمائے یعنی جو بوڑھا آدمی بڑھاپے کی وجہ سے زیادہ عبادت نہ کر سکے مگر جوانی میں بڑی عبادتیں کرتا رہا اللہ تعالیٰ اسے معذور قرار دے کر اس کے ناما اعمال میں وہی جمانے کی عبادت دیکھتا ہے کتنی خوبصورت بات ہے یہ کہ ہم واقعی جب ایک بڑی عمر میں آدمی پہنچتا ہے تو وہ اس طرح کی عبادت نہیں کر پاتا وہ ریاضتیں نہیں کر پاتا بلکہ پاپا مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ایک کتاب کے اندر میں نے بیماری کے حوالے سے بھی اسی طرح کی روایت پڑی تھی کہ جب وہ اتنی بیماری کے اندر وہ چیزیں وہ عبادتیں نہیں کر پاتا تو صحتیابی کے عالم میں جو یہ عبادتیں کر پاتے تھے ویس ان عبادتوں کا ثواب ان کی اس وقت میں بھی ان کو عطا کیا جاتا ہے کیونکہ یہاں عذر قبول کر لیا جاتا ہے کہ یہ صحت مند تھے تو عبادت کرتے تھے تو آج اگر ہم جوانی جو ہماری جوانی ہم گزار رہے ہیں اگر جوانی میں عبادت کو لازمی پکڑ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اشت فرمایا اللہ عز وجل اس نوجوان سے محبت فرماتا ہے جو اپنی جوانی کو اللہ تعالی کی عبادت میں گزار دے تو ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہا ہمت جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جمع تم ہو جی پاپا آپ کچھ فرمانا جا رہے ہیں بے یہ مکتب المدینہ کا ایک رسال ہے بیٹے کو نصیحت اور یہ رسالہ دراصل حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ والی نے جو اپنے شہزادے کو نصیحت فرمائی تھی اوہل ولت اس کا ترجمہ ہے بیٹے کو نصیحت تو بہت پیارا رسالہ ہے مکتبود مدینہ کا یہ زیادہ اس میں صفات نہیں ہیں بیس تیس صفات ہوں گے بہت مختصر ہے پڑھنا چاہیے اس کو اس میں ایک شریف اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے اے پیارے بیٹے حضور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امت کو جو نصیحتیں ارشاد فرمائیں ان میں سے ایک محکتا مدنی پھول یہ ہے بندے کا غیر مفید کاموں میں مشغول ہونا اس بات کی علامت ہے یادی سے باقی سرکار کا ارشاد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بندے کا غیر مفید کاموں میں مشغول ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اجزا جل نے اس سے اپنی نظر عنایت پھیر لی ہے اور جس مقصد کے لیے بندے کو پیدا کیا گیا ہے اگر اس کی زندگی کا ایک لمحہ بھی اس کے علاوہ گزر گیا تو وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی حسرت طویل ہو جائے اور جس کی عمر چالیس سال سے زیادہ ہو جائے اس کے باوجود اس کی برائیوں پر اس کی اچھائیاں غالب نہ ہو تو اسے جہنم کی آگ میں جانے کے لیے تیار رہنا چاہیے کتنا بدنصیب ہوئے وہ سخت کہ اس کی عمر چالیس سال سے متجاویز ہو گئی زیادہ ہو گئی ابھی تک اس کی اچھائیاں اس کی برائی برائیوں پر غالب نہیں آئی اب ایسے شکتے شریف میں یہ بیان ہوا کہ اس کو جہنم کے لیے تیار رہنا چاہیے لیکن یہاں تو سچی بات ہے کہ ساٹھ سال ستر سال اسی سال بھی ہو جائیں تو زندگی کی حوث تو ہوتی ہے کہ مزید جیوں مال و دولت کی حوث تو ہوتی ہے کہ مزید حاصل کروں لیکن افسوس صد کروڑ افسوس اپنی برائیوں کی عادتیں ختم کرنے کی سوچ نہیں بن پاتی کھال کمزوری کی وجہ سے ذوق کی وجہ سے ضعیفی کے باعث بعد واد لٹک رہی ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی کھال لٹک آتی ہے ادھر سے کھال لٹک آتی ہے لیکن یہ بیچارے مطلب جس جس کا شیو بنا رہے ہوتے ہیں کچھ شعور نہیں ہوتا کہ یہ اب اب کیا کرنا ہے لگتا یہ کہ یہاں پر داڑھی کے حوالے سے شاید جیسا لگتا ہے بابا کہ وہ سوچ جو آپ بیان کرتے ہیں نا ایسا لگتا ہے کہ ایسی سوچ ان کو لگتا ہے ابھی ہے نہیں ورنہ بابا اس عمر میں آدمی کیوں رگڑے گا یہ رگڑنے کی عمر ہی نہیں ہے بابا اس میں کیا آدمی میں کشش ہوتی ہے کہ رگڑے گا یہ جوانی میں بھی اجازت تو نہیں ہے جی بابا صحیح بات لیکن بوڑھے کا تعجب انگیز جی ہاں اب اس کو کیا مطلب آئی ہے اس کا حسن لوٹ کر تھوڑی آئے گا یہ سارا کہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس طرح یوں کھال دگڑوں گا تو میں چمکوں گا چمکوں گا کیا جھریا نمایاں ہوں گی اور لٹکتی کھال نظر آئے گی الٹا بدنما لگو گے داڑھی ہوگی تو یہ لٹکتی کھال چھپ جائے گی پیچھے اس کے یہ باپا جان یہ اس طرح کے وسوسے ہوتے ہیں ان کو نا گریس فل بوڑھا نظر آنے کا بھی بعض اوقات کوئی ہوتا ہے ان کا تھوڑا اونچی آواز یہ بہت اچھا پہلو بیان کر رہے ہیں یہ کیسی مینٹیلٹی ہے یہ باپا جان اس طرح کی ہوتی ہے کہ گریس فل قسم کا بوڑھا میں نظر آؤں اور اپنا کوئی امیج یعنی کوئی فل کی وجہ گریس فل گریس کیا ہوتا ہے گریس فل نہ بابا گریس ارے سارو اسمارٹ بوڈو نظر اچھا اچھا اچھا تھوڑا نہیں آپ نسلی نفیس میں میں اس کو صحیح طرح ترجمہ نہیں کر پا رہا لیکن اس طرح کا ہوتا ہے کہ آپ ابھی کالج میں لیکچرار کی حیثیت سے نہیں ہیں مدنی چینل پر مبلک ہم لوگ جو ہے نا آپ کے جو سننے والے بیان ایسا ہماری سمجھ میں ہے یہ میری کومٹی ہے یہ بیچارے ریس بچارے یہ بھی چکرے کاٹتے ہوں گے کہ کیا بول رہے ہیں اگر میرے مٹان میں بیچارے ان کو کیا بولنے پڑے گا ٹیسٹ فل ہم پھول ہے ہمارا داڑھی پھول ہے ارے یوں سمجھیے کہ وہ جو آپ شیر پڑھتے ہیں برہا پہ سے پا کر پہیا قضا بھی نہ چوکا نہ چیتا نہ سنبھلا ذرا بھی کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی جنو کب تلک ہوش میں اب تو آبی جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہ جو ابھی جس تور توجہ دلائے یہ ابھی کلچر ہے بال وہ بنے سورے بال یہ گسی ہوئی جیل اور وہ ڈریسنگ اور اس میں بھی مطلب بالکل ترکیب کہ مطلب میں لگوں پھر وہ تھوڑا سا وہ کالا رنگ بھی کریں گے سفیدی بھی نظر آنی چاہیے یہ سب مطلب عجیب و غریب کی ترکیب ہے کہ یہ شاید اسی کو یہ گریسفل کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں بالکل انوکھا بوڑھا لگوں اور مجھے لوگ دیکھ کر تھوڑا سا مطلب کشش کا میرے اب بھی اگر یہ مصنوعی کشش لانے کی کوشش کر رہے ہیں اسلامی بہنوں میں بھی بوڑھی اسلامی بہنوں میں بھی اس طرح کی نا یعنی ایک جگہ ہے میں زیادہ یہ تو بوڑھی تو آپ کہہ رہے ہیں نا سن لیں تو پتہ چلے آپ کو کبھی کہ دکھائے آپ کیونکہ عمریں کا بیچاری میں بڑھتی ہے واقعی ہے دیکھیے عورت کی عمر عورت چھپاتی ہے جنرلی مطلب چھپاتی ہے بوڑی تو باقی یہ تصریف نہیں کرتی ہوگی کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں بہت مشکل ہے سوچ کا علاج کریں کچھ, کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں الموت اللہ اکبر موت آ کر سنبھال لے گی مرتے مرتے بھی مطلب یعنی یہ بولیں گے کہ ہمارے بال عمر کی وجہ سے سفید تھوڑی ہوئے ہوئی تو فکروں فکروں کی وجہ سے سفید ہو گئے نزلے سے سفید ہو گئی ٹینشن فکریں تینشن فکر ہے سیم تو ان کی وجہ سے نزلے کی وجہ سے سفید ہو گئے باقی عمر اتنی تھوڑی ہے یہ یوں کہتے کے یوں کہتے کہتے موتا پوچھی کہ حضرت جان واپس کیجیے اب بہت ہو گیا hmm. یہ واقعی یعنی کہ بہت بری حالت ہے رب کو راضی کرنے کی سوچ پھر قبر و آخرت کی سوچ کہاں سے لائی ہے اب مرنے کے بعد تو سبھی کو سوچ مل جاتی ہوگی کہ بھول کر لیے دنیا میں اب دنیا میں واپسی ملے گی نہیں وہ آئے ہے نا اپنے جس میں لَا وَلَا اس میں وہ کہ مجھے واپسی ملے کہ میں نیکیاں کروں تو واپسی تو نہیں ملتی ایک ہی بار مطلب ہم آئے ہیں اب آئے ہیں تو آئے ہیں جب چلے گئے اب واپسی اب آشرم میں م... بس اٹھنا ہوگا قیامت کے کرو وہ کیا منظر ہوگا کیا کی آپ وقت کہ آدمی سوچے تو دماغ سو کام کرنا چھوڑ دے اگر کوئی صحیح معنوں میں احساس بیدار ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے بڑے بوڑھوں کو بھی نوجوانوں کو بھی کیونکہ اب بڑا بوڑا تو خیر وہ سمجھے اپنے لیکن نوجوان بھی تو غفلت کا شکار ہے اور مرنا تو سبھی نے تو مرتا ہی ہے بچہ بھی مرتا ہے لڑک پن میں بھی موت آتی ہے ادھیڑپن ادھیڑ عمر میں بھی موت آتی ہے اور بڑھاپے میں یوں زیادہ یعنی کہ وہ ہے کہ بڑھاپے میں جب بندہ پہنچا تو اس نے ساری منزلیں تیکیم بچپن جوانی ادھیڑ عمر اور یہ سب گزر گئی اب پلٹ کر یہ عمریں آئیں گی نہیں اب اب آگے سوائے قبر کے گڑھے کے اور کوئی مکان نہیں ہے کیا کوٹھی علی شان مکان بنائے آدمی اور کیا حسرتیں کرے کہ اب کچھ ہے نہیں اس کے لیے یہ مکان بنائے گا بھی تو بچارہ وہ دنیا میں کہاں رہے گا میں لیکن ایسے کئی استائی بھائی شاید مطلب سنتے ہوں گے دیکھے ہوں شاید میں نے بھی دیکھے کہ ایک جگہ ہم گئے کسی کے مکان پر تو وہ اس کی سجاوٹ اور تو بیٹے نے کہا گیا کہ شکال بیٹے نے بتایا ہے بیٹے نے کسی کو بتایا اس نے مجھے بتایا میں نے دیکھا ہے وہ گھر میں جانتا ہوں سب کو تو وہ کہ وہ والد صاحب نے بہت اس پر محنت کی تھی اور خود اوپر رہ کر یہ سب بنوایا تھا اور کیا تھا اور ہٹ فل ہو گئے بفات ہوگی اللہ گری کے رحمت فرمائے تو یہ کہ ہے نہیں مطلب دم نہیں ہے اس دنیا میں ایسے بہت سارے کیس ہیں کہ وہ غوث پاک کی طرف منصوبے قول بھی ہے غنیت و طالبین کے حوالے سے کہ بندہ مطلب نئے کپڑے کی تیاری کرتا ہے اس کا کفن تیار ہو چکا ہے وہ مکان کی تیاری کرتا ہے لیکن اس کی قبر کا گڑا اس کے لیے خود کر تیار ہو چکا ہوتا ہے یہ بازاروں میں غفلت کے ساتھ پھر رہا ہوتا ہے اور اس کا کفن وہ تیار ہو چکا ہوتا ہے تو اس طرح مطلب یہ کہ ہماری قبر کی جگہ متعین ہے کہ کہاں ہم نے دفن ہونا ہے ہمیں پتہ نہیں کیا پتہ یہ جو قبر کھودی گئی ہے وہ ہمارے لیے ہو کہ یہ کل آ رہا ہے رب کو سب پتا ہم کو نہیں پتا تو ہمیں مطلب بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے ہر وقت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے سوتے وقت کاش یہ تصور بندے کہ نہ جانے آگ کھلے گی یا نہیں کھلے گی ایسے کہیں کہ جو سوتے ہیں تو سوئے رہ جاتے ہیں کہ رسا لاتا اور وہی کپڑے کینچیوں سے کاٹ کے نکالتا ہے بندہ اٹھنے اٹھ نہیں پاتا ٹھیک ہے بعد میں اس کو میں <تصفح> نے جو کہا تھا یہ وہ نہیں ہے والا لیے کہ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سر بھائیوں اپنی اوقات کو یاد رکھے بندہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھے ہم نے زندگی کے مقصد کو بھلا دیا زندگی کا مقصد عبادت تھا اسے فراموش کیا اور ہم نے ذہن یہ بنایا کھاؤ پیو جان بڑھاؤ زندگی عیش میں گزارو یار دنیا میں آئے کا ہے کوئی کھائے پیئے بس موج کریں لیکن ہم اس لیے نہیں آئے بما خلقۃ الجنا ول انسا اللہ اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اللہ نے اپنی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا تو ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنا چاہیے سلو علحبیب صلی اللہ تعالی علام محمد